نبی اللہ نور مدری جنرل کے ناظرین آئیے سب سے پہلے آپ کو میں درود و سلام کی بڑی پیاری فضیلت بیان کرتا ہوں مدینے کے سلطان رحمت عل سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنر نشان ہے جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ یہ روایت میں نے مختت المدینہ کی متبعہ کتاب گھریلو علاج سے آپ کو ابھی بیان کی ہے ذمہ نس کرتا چلو کہ یہ کتاب میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا ہم کوشش کریں تو گھر بیٹھے علاج ہو سکتا ہے البتہ طبیب حکیم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے مشورے کے مطالب اس میں مدنی پھول لکھے ہیں ان سے مشورہ کرنے کی بھی یہاں بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے اس کتاب میں بہت سارے مدنی پھول ہیں تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے گھریلو علاج اور مدنی پنسورا اب موضوع تو نہیں تھا سامنے کتابیں پڑھی ہوئی تھی تو آپ کی خیر خواہ کے لیے کہ اس سے ان شاء اللہ تعالی امت کی خیر خواہی ہے یہ دونوں کتابیں گھر میں رکھیے آپ کو بہت کام آئیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد میرے مدنی چینل کے ناظرین سسرا اے ایمان والو یقم رمضان المبارک سے اس کی نشریات کا سلسلہ ہے ساتواں روزہ ختم ہوا آٹھویں شب کا آغاز ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کے روزے تراویح نمازیں دیگر صدقہ و خیرات اپنی بارکاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے گھر کی جو اسلامی بہنیں شب و روز کوششیں کر کے گھر کے لیے افطار وغیرہ کا جو اہتمام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں قبول فرمائے نیت ہوگی تو فواب بھی ملے گا اگر ہماری اسلامی بہنیں یہ نیت کر لیں کہ یہ مطلب خیر خواہی ہے افطار کی تیاری ہے عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اور اس میں اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہے تو ان کا یہ بھاگ دور وہ بہت پریشانی ہوتی ہیں اندازہ ہے بچوں کا بھی مسئلے ہوتے ہیں پھر وہ پکانا بھی ہوتا ہے گھر کے دیگر کام کاج بھی ہوتے ہیں پھر روزے کی کیفیت ہوتی ہے اور بھی طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں لیکن سارے ہے کب ل... گھر کے مردوں نے جب گھر آنا ہے تو ان کے لیے افطار تیار ہونی چاہیے اور کھانا پینا تیار ہونا چاہیے دسترخوان بچھاوا ہونا چاہیے نماز مغرب پر کر آئیں گے تو وہ کھانے کا جو دوسرا پیریڈ لگتا ہے دوسرا درجہ لگتا ہے پہلا بھی کھانا ہی ہے دوسرا بھی کھانا ہی ہے وہ ساری تیاری ہوتی ہے پھر اٹھانا کرنا رات کی ان کی بھی تراویاں ہوتی ہیں پھر مدنی چینل کے ذریعے امین سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنے کا ایک بہت طویل سلسلہ الحمدللہ رہتا ہے بہت دلچسپ سلسلہ ہوتا ہے اسلامی بہنیں اور گئے تک مدنی چینل پر امل سنت کے ارشادات بھی سنتے رہتے ہیں پھر دوپہر کو بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے چار بجے اس کے لیے بھی پوری تیاری کرنی پڑتی ہے اور سارے کام کوشش کرنا پڑتا ہے کہ اسی دوران ہم تیار کر لیں تاکہ ہم مدنی مذاکرہ یکسوئی توجہ کے ساتھ سن سکے الگر اچھی اچھی نیتیں کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور یہ ماہ رمضان ہماری مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن جائے ہماری اچھی سوچوں کو پانے کا ذریعہ بن جائے تو اب پچھلے سلسلے میں جو رمضان کے روزے فرض ہوئے اس کے متعلق ان انشاء اللہ میں نے عرض کی تھی آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ کے متعلق سنیں گے مگر اس سے پہلے آئیے میں آپ کو اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول بیان کروں یہ خزانہ عرفان میں اس کا شان نزول لکھا ہے کہ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب سربر زیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے ہفتے کی تعظیم کرتے اس روز شکار سے جتنا لازم جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں اور ان کا کرنا ضروری بھی نہیں اور تو میں ان سے اجتناب یعنی ان سے بچنا لازم کیا گیا ہے تو اب ان کی یہ سوچتی کہ اس طرح مطلب کہ ہم چونکہ اسلام میں اونٹ کا گوشت اور یہ دودھ وغیرہ کے متعلق سختی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے کرنا ہے مباح کرے تو ٹھیک ہے نا کرے تو ٹھیک ہے اور موسا علیہ السلام کی شریعت میں اس سے بچنے کا حکم تھا تو اگر ہم اس سے بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت مصوی اضرت مسال السلام کی شریعت اور عمل بھی ہو جاتا ہے اب ان کا جو یہ عمل تھا تو اس پر قرآن پاک کی یہ یا فا ایمان والو ترجیح کنزول ایمان عرض کر رہا ہوں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو یعنی تو کے احکام منسوخ ہو گئے اب اس کی طرف نہیں جانا ہے اب تم پر صرف اسلام کے احکام ہے ولا تب خطوط شیتون ان نہ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو اس کے وساویس اور شبہات میں نہ ہو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو یہ آیت نمبر دو سو آٹھ ہم نے جو سنی سورہ بقرہ کی اس کا شان نزول بھی آپ کو میں نے بیان کیا آج انشاءاللہ شاء قرآن پاک کے اس حکم پر اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اس سے متعلق کچھ ارز کرنے کی کوشش کروں گا بہت ہی اہم موضوع ہے یہ اور فی زمانہ جو ہمارے جو حالات ہیں اور اسلام کے احکام اور اسلام کی تعلیمات سے متعلق جو ایک عجیب و غریب قسم کی فی زمانہ ایک مینٹیلٹی جو کریٹ ہوئی ہوئی ہے اللہ نے چاہ تو اس کا بھی کچھ آج کے بیان میں جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے البتہ اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے تو ایمان والو اس مطالبہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کے احکام کے زندگی کے شعبے میں اطاعت اور اتباع کرو اور اسلام کو اس طرح اختیار کر لو کہ تمہارا ہر عمل اور ہر قول اسلام کے احکام کے مطابق ہو جائے یہ یہاں پر جو ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ مسلم اے مسلم اے کامل بن جاؤ ایک کامل مومن کی طرح یہاں بننے کا ہمیں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس طرح تم نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر جیسے تم ایمان لائے ہو اے ایمان والو اس کے قادر مطلق ہونے پر ایمان لائے ہو اس کے مالک کی حقیقی ہونے پر جیسے تم ایمان لائے ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو اے ایمان والو تو اس کو جو اس طرح اللہ کے والدین پر ایمان لایا اس کے قادر مطلق ہونے پر ایمان لاتا ہے اس کے مالک حقیقی ہونے پر ایمان اب اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اب زندگی کے معاملات میں کوئی اور احکامات کو نافذ کرے بلکہ اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اب زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہی کے احکام کی بجا آوری کو لازم کرے مطلب اسی اپنی زندگی پر اس کا امپلیمنٹ کرے اسی طرح جس نے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ایمان لایا لا الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اللہ پر ایمان لانے کے تقاضر سے پورے کرنے ہیں اور پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ علی وسلم پر ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرنے الا اللہ وحدء اللہ شریق اللہ ان محمد احبد ورسول جو یہ شہادتیں دے رہا ہے جس, جس کی گواہی دے رہا ہے اس کے اوپر جو یہ جو اس کے جو تقاضے ہیں وہ اس کو پورے کر دیکھیں یہ ایک کلمہ ہے اگرچہ ابھی جیسا مدنی چینل پر کئی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے مبلم مختلف ممالک میں گئے اور مختلف ممالک میں جا کر انہوں نے غیر مسلموں کو تلیمہ پڑھایا اور وہ مطلب مسلمان ہو گئے اب میں غور کر رہا ہوں کہ ایک ات ایک فاصلہ ہے اتنا سا ایک وقت ہے کہ ایک شخص کو مبلک نکی کی دعوت دے رہے یعنی مثال کے طور پر وہ بھی آیا تو وہ ایک ایسے کام کر کر آیا جو اس کے معاشرے میں یا یہ جس پر مطلب کہ وہ اعتقاد رکھتا ہے اس میں وہ کام اس کے لیے پروجائز، ناجائز نہیں تھے اور وہ کچھ نہ کچھ اس کی مطلب کہ جواز کی صورتیں موجود تھیں اب کچھ دیر تک ہم اس کو نیکی کی دعوت دیتے رہے وہ سامنے سے کراس رہا ہم اس کو جواب دیتے رہے نیکی کی دعوت دیتے رہے آفٹر آل وہ مطلب کہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور مجھے کلیما پڑھائیے اور آپ ایمیجیٹلی اس کو توبہ کرواتے ہیں اس کے پچھلے مذہب سے وہ توبہ کرتا ہے بیزاری کا اظہار کرتا ہے کلیما پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے اب جیسے وہ مسلمان ہوتا ہے اب دیکھیے کہ امیجیٹ افیکٹ وہ کئی ایسی چیزیں جو ابو سے کچھ دیر پہلے یہ اپنے لیے درست سمجھتا تھا فوراً کلیما پڑھتے ہی اب وہ اس کے نزدیک وہ چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں وہ خود اس سے بچتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے کہ پہلے میں یہ کرتا تو اب کیا ہے پہلے میں یہ کرتا تو اب کیا ہے پہلے میں یہ کرتا تھا اب کیا ہے یعنی یہ, یہ ایک کلیمہ پڑھنا اس کی ساری زندگی کے نظام کو اس کی ساری مینٹلٹی کو اس کے سارے تصورات کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے ایک کلیما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ اللہ, اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے اب اس کو بتانے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی والی وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے اسے بتانے تو ہم ایمان لائے اے ایمان والو تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ آپ کی رسالت پر ایمان لاؤ اس رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع و پیروی کے ساتھ اب تمہیں زندگی بسر کرنا چاہیے جس نے قرآن کو کلام الہی مان لیا اس کو قرآن ہی کے بتائے ہوئے اصول زندگی اپنانے ہوں گے جس نے یقین کر لیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا او مالک یوم الدین کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے آمار کا حساب دینا ہے اس سے اپنے ہر کام سے پہلے اس رب کریم کی مرضی معلوم کرنا چاہیے کہ میں اس کام جو کرنے جا رہا ہوں اسے میرے رب کی رضا کیا ہے میرے رب کا حکم کیا ہے اور یہ بار ہاں ہم مطلب کہ اس طرح کے مدنی چینل پر آپ کو بیانات کرتے رہتے ہیں کہ مطلب اس میں ایک ایمان کی کاملیت اور ایمان کے تقاضے پوشیدہ ہیں ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں ہم ایک بار کاروبار سے پہلے ایک بار پوچھ تو لے آپ کے میں پوچھتا ہوں ہاں آپ پوچھتے ہیں آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں اپنے ماں سے پوچھتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو بزنس سے اس سے پوچھتے ہیں یار میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یار یہ پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے اس کے لیے کتنا انویسٹمنٹ چاہیے اور اس کا لاس کا کتنا اس کے اندر ریشو موجود ہے کتنا وقت دینا پڑے گا سارے دس قسم کی ڈیٹیلز لیتے ہیں کہیں دکان لینی ہوتی ہے تو اس کے مارکیٹ کے اور اس کے اطراف کے انوائرمنٹ کے حوالے سے دس قسم کی ڈیٹیل لیتے ہیں ٹھیک ہے لے لیتے ہیں آپ کاروبار کرنے کے لیے کنسرن لوگوں سے مشورے کرنے میں کوئی کباط نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان سب سے پوچھ لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بزنس کر لینا چاہیے کیا آپ نے اس کی شرحی رہنمائی لی کیا آپ نے کسی مفتی سے رجوع کیا داروز پہلے سنت کا دروازہ بجایا کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں اور یہ میرا سارا مطلب کہ ٹائپ آف بزنس ہے یہ کاروبار کا میرا یہ طریقہ کار ہے پلیز مجھے ذرا انفارم کیجئے کہ کیا اس طریقہ کار پر جو میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے یا نا جائز ہم مست... اے ایمان والو اے ایمان والو تمہیں یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ یہ کام جائز ہے یا نا جائز جو کھاؤ اس کے بارے میں جیسے تمہیں علم ہے یہ نہ ہمارے سامنے سور کا گوشت کو رکھ دے ہم نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے Definitely, یہ ایمان والا یہی کہے گا کہ میں اسے کیسے میرا اللہ نے اسے کھانے سے منع کیا اب جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے رب نے اسے کھانے سے منع کیا ہم نہیں کھاتے یہ ایک ایمان کا تقاض ہے جسے ہم پورا کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے ہمارے رب نے سور کا گوشت آرام کر دیا تو جب ہم یہ نہیں کھا رہے تو دیگر چیزیں جسے ہمارے رب نے منع کی ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے منع کیا اس سے کیوں نہیں بچتے گیبت کی بھی منع ہے جھوٹ کی بھی منع ہے وعدہ خلافی کی بھی منع ہے ماں باپ کو ستانے کی منع ہے اسی طرح اور بھی کئی احکام ہے جس کے بارے میں ہے سود کے بارے میں منع ہے رشوت کے بارے میں منا ہے اب یہ سود خوب سور کا گوشت تو نہیں کھائے گا لیکن سود کھاتا ہے سور کا گوشت تو نہیں کھانا مگر سود بھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا تقاضے پورے کرے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جا مکمل اسلام میں داخل ہو جا اور اپنی زندگی کو اسلام کے احکام کے مطابق گزارو یہی مومن ہونے کا ثبوت ہے اور اسی میں عزت اور اس میں نجات ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام ہماری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں آپ کو نکاح کرنے جانا ہے آپ نے دس قسم کے معلومات حاصل کی دس قسم کی آپ نے اس میں مطلب کہ اپنے تقاضے پورے کیے کیا نکاح سے پہلے نکاح کے شرعی احکام سیکھے نکاح کے بارے میں شرعی معلومات اور شرعی علم جو تھا دین کا جو علم تھا کیا وہ حاصل کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں گئے تعلیم کی فیلڈ میں گئے کیا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ تعلیم جو میں حاصل کرنے جا رہا ہوں یہ جائزے کے ناجائز ہیں مطلب اکنامکس سے متعلق ہو ایجوکیشن سے متعلق ہو سوشل لائف سے متعلق ہو زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو مسلمان کا سب سے پہلا کام کیا اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اس کام کے کرنے کے متعلق کم از کم یہ پوچھے کہ میرے اس کام کرنے کی مجھے میرے رب نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہیں قرآن کی آیتوں میں آدی مبارکہ میں فقہ کرام کی عبارتوں میں کہیں بھی میرے اس کام کے کرنے کی ممانعت تو نہیں اگر پتہ چلے کہ ممانت ہے انکار ہے روکا گیا ہے اسلام کا اسلام ہمیں یہ بات کی تعلیم دیتا ہے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جائیں اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاتا ہر معاملے میں چونکہ ہمارا دین ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے لہذا ہمیں اپنے ہر معاملے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اس معاملے میں ہمیں یہ بات کی نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کیا کہے گی کیونکہ ہماری عزت ہماری عصمت کی محافظ ہماری شریعت ہے ہمارا دین ہے یہی دین ہے یہی اسلام ہے جس پر عمل کر کے ہم باوقار اور باعزت زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہٹ کر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ فی زمانہ اگر ہم اگر اس معاشرے اور ہمارے اس کلچر پر غور کریں تو یہ بات بہت مطلب کہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ انداز زندگی جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں اور جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین ہماری پوری رہنمائی کر رہا ہے ساتھ ہی اسلام جس طرح بندوں کو مالک کے حقیقی سے مطلب کے وابستہ کرتا ہے اس سے تعلق جوڑتا ہے اسی طرح یہ دین اسلام ہمیں بندوں کے بندوں سے متعلق جو معاملات ہیں اس سے بھی ہماری اٹیچمنٹ موت اچھے طریقے سے کر رہا ہے آج دنیا میں ہیومن رائٹس اور ایک مختلف نظاموں کی طرف لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں بیسک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ایک تعداد ہے اسے اپنے اسلام کے بیسک اصول پرنسپلس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کی تعلیمات کے بارے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے چونکہ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں ہم حدیث پاک کی تعلیم سے دور ہیں اور ہم علماء سے دور ہیں اگر ہم علماء کے قریب ہوتے ان سے دین کی باتیں سیکھ رہے ہوتے اور کتنا میری بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے وہ میرا ہر مدنی چینل کا ویور سمجھ سکتا ہے کہ ہم اپنے علماء سے کتنے مربوط ہیں ایون کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی جاتے تو اس پر جاتے کہ جب ہمیں وہ رقعت پڑھنی ہے یہ خطبے کا وقت ہو گیا ہے ہمیں بیان سننے کا کتنا ذوق ہے علم میں دن سیکھنے کا کتنا شوق ہے اس معاملے میں ہماری مینٹیلیٹی بہت عجیب و غریب ہو گئی ہم آٹھ آٹھ گھنٹے اسکول میں بیٹھ کر مختلف لیکچر سن سکتے ہیں لیکن کہیں بیٹھ کر ہم درس و بیان نہیں سن سکتے کیونکہ وہ ہمارے نزدیک ایک اہمیت رکھتا ہے کہ ہم یہ لیکچر سنیں گے یہ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہمارا فیوچر یہاں بن رہا ہے جبکہ یہی فیوچر بنانے کے لیے ہم چلے آج دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہے اور فیوچر کے بارے میں کیا کلام کیا جا رہا ہے چلے آپ بتائیے آج دنیا میں ہمارا کیا حال ہے مسلمانوں کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں کیا کیفیت ہے ہماری اور ہمارے فیوچر کے بارے میں کیا آ... رائے قائم کی جا رہی ہے کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے وجہ کیا ہے درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا فائنینس دیکھ لیجئے اسلام نے امیر کو غریب کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری دے دی آج بھی دنیا میں امیروں کا پیسہ لیا جاتا ہے امیروں کا پیسہ لے کر زیادہ تر امیر امیروں ہی کے پاس چلا جاتا ہے غریب غریب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے امیر امیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ڈسٹریبیوشن آف منی کا جو پرنسپل اور جو وے اسلام بتا رہا ہے وہ ایک ایسا پرفیکٹ اور ایسا زبردست اصول ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی مطلب کے اور نظام یا کوئی طریقہ کار ہم لیں گے ہم فیل ہو جائیں گے اسلام نے زکوٰۃ رکھا ارشد رکھا نفری صدقات رکھے اور بھی دیگر ذریعے سے اپنے مال کو خرچ کرنے کی جو ترغیب دلائی کہ اس طرح امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس جاتا ہے غریب کی تنگدستی دور ہوتی ہے غریب کی پریشانی دور ہوتی ہے غریب کی بھوک دور ہوتی ہے غریب کی کس قدر ضرورتیں یہ ایک امیر شخص صاحب نصاب شخص ایک اہل سروا شخص دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسلام نے جہاں امیر کو پیسہ لینے کے لیے پیسہ دینے کے لیے بتایا کہ پیسہ تم دو وہی اسلام نے بتایا کہ کس کو دو کس طرح دو اور زکوٰۃ کے سوروں میں تو کم از کم اور کتنا دو یہ سارے اصول بتائے پھر اسلام نے ان تمام کی حفاظت کی ذمہ داری جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو میں دیکھے تو جو ذمہ داران تھے جو ارباب پر ہوتے اقتدار پر ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نظام ہوتا ہے ان کو اس کی لک آفٹر کرنے کے بارے بتایا اس کی نگرانی کرنے کے بتایا ان کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ حق کا حقدار کو اس کا حق مل رہا ہے یا نہیں اب آپ بتائیے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے پیسے کی کہ امیر کا پیسہ غریب تک چلا جائے اور غریب بھی اس میں مطلب کہ اپنا وہ اپنی حالت بدر بدل سکے یہ جو نظام ہے اسلام کا زکوٰۃ کا جو نظام ہے اشر کا جو نظام ہے فطرے کا جو نظام ہے اسی طرح قربانی جو ہم کرتے ہیں قربانی کا جو نظام ہے اس کے علاوہ دیگر خیرات کا نظام ہے وراثتی کا نظام لے لیجئے کہ اگر کوئی جیسے کہ انتقال کر کے اس کی وراثت کی تقسیم کے بارے میں کیا مطلب کہ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات اگر اس پورے نظام کو آپ لکھیں صرف اس ایک پوائنٹ پر ہی آ جائیں اور اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ دیں دنیا کے بنا سارے نظام کو سامنے رکھیں وہ اس کی آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اسلام کا وہ نظام پیسے کی تقسیم کا اور ہم چلیں دوسرے نظاموں کی طرف بھئی یہ نظاموں میں اللہ نے دیا مخلوق مطلب خالی کی حقیقی میں جس نے ہمیں پیدا کیا وہی وہ ہمیں نظام دے رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے ہم ان نظاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہر دو پانچ دس سال بیس سال پچاس سال سو سالوں میں جا کر ان کی تھیوری تبدیل ہوتی ہے ان کی لاجک تبدیل ہوتی ہے ان کے کانٹینٹ تبدیل ہو جاتے ہیں ان کی بکس تبدیل ہو جاتی ہے ان کے پرنسپل تبدیل ہو جاتے ہیں نہیں وہ صحیح تھا یہ غلط تھا کبھی اشتراک آ جاتی ہے تو کبھی کیا آ جاتا ہے کبھی کیا آ جاتا ہے دس قسم کے پرنسپل آ جاتے ہیں تجارت کے اصول اسلام نے وضاح کر دیے وراثت کے اصول اسلام نے وضاح کر دیے منی ڈسٹریبیوشن زکوت فطرے کے نام پر اسلام نے وضاح کر دیے جانور کی قربانی کے نام پر اسلام نے بہت بڑا بہت اچھا نظام ہمیں وضاح کر کے دے دیا اب آپ بتائیے کہ اس نظام کیا کیا اگر دوسرے نظام کو لے کر آتے ہیں وہ فیل ہے ہی فیل نظام اسلام کا اور ایک لوجیکل بات ہے اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے اسی طرح والدین کو اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار اسلام نے ٹھہرایا آج دنیا کے نظام کی طرف چلے جائیں والدین پریشان ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیوں کہ انہوں نے نظام کو وہ اڈاپٹ کیا جو اسلام کے عین مطابق نہیں ہے اس نظام کو اڈاپٹ کیا اگر اس نظام کو اڈاپٹ کرتے جو عین اسلام کی مطابق ہے تو آج یہ اولاد کی کیفیت نہ ہوتی جو آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو اولاد جو ایک بیہ روی کا شکار ہے کیوں کہ جو تربیت کے اصول اسلام نے ماں باپ کو دیے ہیں کہ اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کرنی ہے خوں فسکوں اہلیقوں کے جو الفاظ قرآن پاک میں نقل کیے گئے ہیں جس انداز سے تربیت کی حدیث پاک کے اندر ارشادات آتا اگر وہ انداز آج مسلمان اختیار کر لیں اولاد پتکنے سے بہتنے سے کسی حد تک بچ جائے گی اسی طرح اولاد پر والدین کی زندگی تک ہی نہیں بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی جو ماں باپ کے حقوق بنتے ہیں اس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے اس کی تعلیم اسلام دے رہا ہے اس کی تعلیم حدیث پاک میں آ رہی ہے بتائیے کہ یہ دنیا کے کس اصولوں میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا اسلام میں ملے گا وہ پریکٹیکل پرنسپلس ہیں اسی طرح مرد اور عورت میاں بیوی کے متعلق جو احکامات ہیں بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کے بارے میں بوڑھوں کے بارے میں بچوں کے بارے میں پڑوسیوں کے بارے میں رشتے داروں کے بارے میں وہ اصول اسلام نے بیان کیے ہیں اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یہ بتائیے کہ یہ اصول یہ پرنسپل یہ انداز یہ یہ سارے معاملات ہمیں ملتے کدھر ہیں اور اور حدیثی میں تو مل رہے ہیں اسلام کی تعلیم ہی تو مل رہے ہیں باقی دنیا کا کون سا نظام ہے جو اس طرح مطلب کہ وہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتا ہو اور بچوں کے حقوق بیان کرتا ہو بڑوں کے حقوق بیان کرتا ہو آپس آپ میں گئی جس کو آپ کہتے ہیں ہیومن رائٹس حقوق انسانی اور لوگوں کے حقوق عوام کے حقوق اس طرح حقوق, حقوق کا جو بیان اسلام کرتا ہے وہ کون کرتا ہے مگر ہم نے اس کو مطالعہ نہیں کیا ہم نے اس کو پڑھا نہیں اگر یہ پڑھے تو ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے میرا دین مجھے میرا اسلام کافی ہے اور یہ مکمل و کامل دین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا دین ال اسلام اللہ کے نظیر دین, دین دین اسلام ہے اور جو مکمل و کامل اور اکمل دین ہے اسی طرح حاکم و محکوم ریا اور جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں ان کے متعلق اسلام پرنسپل بیان کرتا ہے کہ اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں اور ریا کی جو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو ریا حکومت کو ریا کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے رعای کو حکومت کے ساتھ کتنی اور کس حد تک اطاط و فرما برداری کرنی ہے وہ سارے پرنسپل ہمیں اسلام بیان کرتا ہے اگر ہم تمام ان چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی قرآن عطا کیا قرآن کی حکام وہ ہم واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ لگتا تھا محفل ٹائپ کی جہاں لوگ آپس میں ڈیبیٹس کرتے تھے تو لوگوں نے اپنے اپنے موضوعات پر ڈیبیٹس کرتے تھے تو ایک نوجوان نے بڑے ہی فصی اور بلیغ انداز میں کسی موضوع پر اپنا موقف بیان کیا خلیبہ مامون کو اس کا موقف بہت پسند آیا اس کا انداز بہت پسند آیا اس کی علمیت پر وہ کافی قائل ہوا جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اپنے قریب بلایا اور کہا مجھے لگتا ہے تو مسلمان نہیں ہو اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ میں تمہیں اپنا کرد دوں گا تب مجھے میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر درست ہوں مجھے اس کی حاجت نہیں ہے کچھ چلا گیا کچھ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس نے اپنی اسی طرح کی محفل رکھی اور لوگ جمع ہوئے وہی نوجوان پھر آیا اب اس کے انداز میں اور فساد اور بلاغت اور پختگی تھی بڑا مطلب کہ خوبصورت انداز تھا اور بڑی خوشبوئیں آ رہی تھیں اس کے لفظوں کے اندر جب میں پھر ختم ہوئی پھر خلیفہ نے بلایا اور کہا کہ لگتا ہے تو مسلمان ہو گیا. کہاں میں مسلمان ہو تیرے اسلام لانے کا کیا سبب بنا کہنے لگا کہ میں ایک اچھا رائٹر ہوں اچھے انداز سے لکھتا ہوں خوشختی بنا لیتا ہوں اچھی تو قلم اچھا تھا میرے پاس تو میں نے جو آسمانی کتب ہیں ان کو ایک اپنے انداز سے لکھا اور خوبصورت بنایا اس کی اچھی طباہٹ کی لیکن کہیں کہیں کہیں کہیں اپنے طور پہ کوئی کمی بیشی بھی میں کرتا رہا تو میں مختلف جو کتابیں ہیں طورت انجیل اس مطلب کتابیں میں بیچ رہا تھا ان کے مکتبوں میں جا کر تو سب لوگ لیتے رہے مجھے میرے دام دیتے رہے لیکن جب میں قرآن کو فروخت کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس گیا کہ یہ قرآن ہے تو لکھا بہت اچھا تھا تو قرآن کے جب انہوں نے ور گردانی کی تو چند جگہوں پر دیکھا اور یہ کہہ کر مجھے واپس کر دیا کہ یہ ہمارا قرآن نہیں ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ جس قرآن کے اندر لفظ میں اور نقطے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ دین کتنا کامل ہوگا بس یہ سبب بنا کہ میں اسلام قبول کر لیا تو قرآن میں تبدیلی نہیں ہے تو میرے مدی چینل کے ناظرین اس میں ہمارے وہ جو ماڈرن ازم کی طرف جو لوگ جاتے ہیں اور ماڈرن اسلام کو پھر اس کا نام دے دیتے ہیں طرح طرح کے اور ان کا یہ سارے جو نعرے ہوتے ہیں کہ یہ سب مطلب کہ پرانی باتیں ہیں یوں دنیا چلی گئی یوں دنیا چلی گئی اب ان کی ساری باتیں جو ہے نا یہ بھی میں, میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں دیکھی ہوئی باتیں ملی بھی باتیں یہ ساری مطلب کہ ان کی عیش و عشرت کی زندگی تک یہ ذرا جھٹکا لگتا ہے اولاد کا جھٹکا لگا اولاد نہ فرمان ہو گئی اولاد نے ستانا شروع کر دیا بچی گھر سے بھاگ گئی اس طرح کے جب نظاموں میں وہ پڑھتے ہیں پھر انہیں اسلام کی اقدار اور اسلام کا نظام اور اسلام کی تعلیم یاد آتی ہیں پھر وہ علماء جنہیں یہ دک ماض دقیہ نسی اور پرانے کلچر کے لوگ اور مطلب وہ اپنی ہی چلاتے ہیں اس طرح کہہ کے جو یہ بھگاتے تھے پھر انہی کی طرف جاتے ہیں پھر انہیں سے مدد مانگتے ہیں پھر انہی سے راستہ پوچھتے ہیں مگر بعض اوقات پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوتا ہے یہ اس معاشرے کے لوگ ہیں جن میں ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے غیر مرد کے ساتھ جا کر ناچ رہی ہے گا رہی ہے جم رہی ہے مگر اس شوہر کو اعتراض کرنے کی ضرورت اور طاقت اور اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی بی پر اعتراض کر سکے اب یہ معاشرہ کس کام کا اس معاشرے کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ تو اسلام ہمیں ہر جگہ پر رہنمائی کر رہا ہے میں آپ کو یہاں پر سلسلہ ختم کرنے سے پہلے پرنسپ کچھ اسلام کے اور ایسے کچھ مدنی پول عرض کرتا ہوں جس سے ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اسلام جتنے رائٹس کی بات کرتا ہے اور جو ایک, ایک مطلب کہ ہمارے جو معاشرتی جو نظام ہے ایک سوشل سسٹم جو بیان کیا جا رہا ہے آئی اس کی طرف میں آپ کو بیان کرتا ہوں چند حدیث سنئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا حضرت ابو عرد عبداللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے ایمان کی ستر سے زیادہ شاخ ہیں ان میں سب سے بہتر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب سے کم درجے کا ایمان کسی کو تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا اور شرم و حیابی ایمان کی شاخ ہے الحیا شو بتم مینت ایمان اور حیابی ایمان کی شاخ اب آپ دیکھیے کہ راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں پتھروں چھوٹی بھی بوتلوں کے شیشوں وغیرہ سے چلنے والوں کو کبھی کبھی ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہی ان کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے ہمارے آکا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایسی چیزوں کو راستے سے صاف کر دینے کا حکم دیتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو چاہے وہ تمہارا بھائی ہو مطلب جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس کو تکلیف پہنچے گی یہ چیز ہٹا دو اور یہ کوئی دنیاوی خدمت یا معمولی کام نہیں بلکہ آپ صلی کو دین کا ایک جس دیا کہ ایسا کرنے والے کو اللہ ازب اجل اس کا عطا فرمائے گا اس کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے گا اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان فرمائے گا اب کوئی دین ہے جو اس انداز پر انسانیت کی ہمدردی کی تعلیم دیتا ہوں یہ کوئی صاحب کا سسٹم ہے جو اس انداز سے تعلیم دیتا ہوں اور اتنی ساری خوبیاں اور کوالٹیاں بتاتا ہوں اسی طرح بخاری شریک ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے اور اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے تو مسلمان کے کمال کا ذریعہ صرف عبادات صدقہ اور خیرات ہی پر موقف نہیں بلکہ ان کے ساتھ بندوں سے اس کے معاملات کا صاف و ستھرا ہونا بھی ضروری ہے جس شخص کے ہاتھ سے یا زبان سے اس کے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچتی رہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا اب تکلیف پہنچنے کے لیے گالم گولو کی ضروری نہیں ہوتی ہاتھا پائی ضروری نہیں ہوتی ایسے کئی ذریعے ہوتے ہیں جس سے انسان اپنی زبان کے ذریعے اپنے ہاتھ کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا آپ بتائیے کہ اگر اس روایت پر ہم سب عمل کریں کہ نہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے کیسا لگے جو تکلیفوں کے ذریعے وہ روک دیا گیا ایک اور روایت ہے. یہ بخاری شریف کی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایسی جامع کا ایسی جامع سے کوئی اپنے لیے جو پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند آ کر اب کون اپنے لیے پسند کرے گا کہ مجھے کوئی ملاوٹ کا مال دے مجھے دھوکہ دے خیانت کرے میرا مال لے کر بھاگ جائے مجھ سے جھوٹ بولے میرے گھر کے محرم کو بری نظر سے دیکھے کون پسند کرتا ہے گالی دے میری دل آزاری کرے کوئی پسند نہیں کرتا سر سو قسم کے میٹرس ہیں ہماری زندگی کے اگر ہم اس پر غور کریں کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے تو یہ ایک حدیث ہے پھر ایک اور حدیث سنیے کہ عزت ابوی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بےکار کاموں کو چھوڑ دے لا یعنی کاموں کو ترک کر دے اب وقت بچانا وقت کی قدر وقت کی اہمیت اور زندگی کی اہمیت اس حدیث پاک میں بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی تعلیم کو اسلام نے اپنی تعلیمات کا ایک حصہ بنایا کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کے بارے میں دیکھیے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے حلال و حرام دیکھنا ہے فائدے نقصان دنیا بھی فائدہ بھی فائدہ تمام قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے کہ بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں بیکار قسم کی بیٹھکیں ہوتی ہیں بیکار قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فضولیات ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے تر کر کے اپنے آپ کو ایک افیکٹو پرسنالٹی بنائے نا ایک کام کا ہاتھی بنائے یہاں تک کہ اپنے دفتر خان کو بھی کام کا بنائے ہاں جیسے امیر رسم کا دفتر خان ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسا کام کا دسترخوان ہے کہ امیر سنت کے از اثر خان پر کیونکہ کھانے کا ایک ٹائم ہے فل اسکرین پر دیں کیونکہ ایک کھانے کا ٹائم ہے جب کھانے کا ٹائم آپ دیں گے تو کھانے پر بھی ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ اور ساتھ بیٹھے ہوں کو بھی نیکی کی دعوت خود بھی کھاتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنا کہ میرا کھانا بھی یہ معنیٰ خیز ہو اس کے بھی بینیفٹس ہوں اس کے بھی فوائد ہوں پھر نہ صرف اپنا فائدہ بلکہ دوسروں کا فائدہ کہ میں اگر کھاؤں تو میرے ساتھ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کو بھی میں اپنی صحبت سے یا اپنے انداز سے اس کو میں نفع پہنچاؤں دیکھیں وہ روایت میں آتا ہے نا خیر الناس میں انفا اناس دیکھیں یہ بھی کتنی پیاری حدیث ہے کہ آ, تم میں سے بہتر وہ ہے خیر الناس میں انفا جس سے لوگوں کو نفع ہو تو اب یہ امیر سنت کی ذات تو گویا کہ اس حدیث پاک کی کتنی مطلب کہ وہ ان کی سیرت پہ سدی سے پاک پر عمل نصیب ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ مطلب بیان ہو مذاکرہ ہو کھانا ہو جو بھی ہو مطلب بالکل اب یہ اماموں کی ترکیب چل رہی ہے تو کافلوں کی ترکیب چل رہی ہے تو نیکی کی دعوت کی ترکیب چل رہی ہے تو کوئی داڑھی رکھ رہا ہوگا تو کوئی سفید لباس پہنے گا تو کوئی کیا پہنے گا اب یہ کھانا ہے ایک دسر خانہ ہے وہ بھی کام گئی یہ کھانا یہ نوالا کھلایا اب یہ نوالا تو اس کو آپ نے دیکھا کہ امامے کی فیس لی اب امام ان کو پتہ ہے کہ امیر سنت یہاں سے اماما ہے نوالا کھانے کا ان کو شوق ہے اب امیر سنت نوالا تو کھلا دیں گے لیکن ساتھ ان کی کوشش کیا ہے کہ ام... نوالا بھی کھائیں اپنی اکی کا جائز فائدہ اٹھانا جس کو کہتے ہیں نوالا بھی کھلا رہے ہیں اور ساتھ ان کو امامی کی سنت پر عمل بھی کروا رہے ہیں ان کو لباس کی سنت پر عمل بھی کروا رہے ہیں یہ ایک یہ مطلب سمجھے کہ یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے جو ہمیں امیر سنت کی سیرت سے نظر آ رہا ہے کہ خیر الناس میں انفاح الناس اللہ تعالی ہمیں بھی ایک مفید زندگی گزارنے کی توفریق عطا فرمائے اور وہ کام فضول یاد اب فضول اور پھر گناؤ برے کام فضول بھی ہیں گناؤں برے کام بھی اب گانے سننا اور فلمیں دیکھنا ڈرامے دیکھنا اور طرح کی بھی حیاں کرنا کتنے مطلب کہ فضول گناؤ بڑے کام ہیں پھر فضول یا تو گنا برے کاموں کو تر کریں اور آئیے نیکی کی طرف چلیں پرہیز کی طرف چلیں اور جو بے مقصد کام ہیں باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور حدیث سنیے تاکہ ہمیں مزید ہمارے اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور اسلام کی بتائے ہوئی باتوں کی اہمیت ہو اور ہمارے دل میں مزید اسلام اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ و تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی بل وسلم ارشاد فرمائے لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا کرو ان ناسا منا ذلا ہوں لوگوں سے ان کے حیثیت کے مطابق یعنی لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو یعنی لوگوں کے مناسب جو ان کا جو منصب ہے اور ان کے مرتبوں کو نہ پہچانے والا کتنا ہی دولت مند ہو بازار عزت والا ہو اس کو نہ تو مہذب کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں, دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں تو یہ ایک روایت ہے کہ جو جیسا آیا اس کو اس کے منصب کے مطابق اس کے ساتھ ایٹی کیا جائے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے برتاؤ کیا جائے یعنی یہ سارے اسلام کے مینڈس ہیں در دیر آر آل اے مینڈس آف اسلام اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے آ جاتے ہیں ہم ہمارے بعض ماڈرنائز کی طرف بھاگنے والے مسلمان کہتے ہیں یار یہ فلاں کو دیکھو کتنے وہ ہیں ہم مسلمانوں کے مسلمانوں کو یہ صحیح ہے کہ مسلمان کو کیا ہوگا اس لیے کہ مسلمان اپنی اصل دینی تعلیم و دینی تربیت سے نا ہوتا جا رہا ہے اور وہ ان کی کتابیں سری پڑھتا ہے جو کہ انگریزی میں لکھی انگریزوں نے لکھی غیر مسلموں نے لکھی وہ ان کے مینرس اور ان کے طریقے کو دے کر رش کرتا ہے جبکہ اسلام بہت بہتر اور بہت اچھے مینرس بیان کرتا ہے اور اس میں جامیت ہے اس میں کئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دنیا کے دیگر بنائے ہوئے نظام میں اگر کہیں بہتری آتی ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں اسلام کے ان نظام میں کہیں سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے اللہ عمل کے توفے کا ایک اور ترمی شریف کے حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک برا شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنا چاہتا تھا لوگوں نے اس کو جگہ دینے میں کچھ دیر کی اس سے اس کو پریشانی ہوئی میرے آقا صلی اللہ وسلم فرما رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہمیں ہم سے نہیں ہے یعنی چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا اور بڑوں کا احترام کرنا مسلمان کی ایک پہچان ہے وہ چھوٹے بڑے کسی بھی اعتبار سے ہو خاص طور پر بوڑھوں کے متعلق میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جوان نے بوڑھے کی تعظیم کی اس کے بوڑھے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس تعظیم کرنے والے کے لیے ایسے شخص کو مقرر فرمائے گا جو بوڑھا پہ بھی اس کی تعظیم کرے گا تو بڑوں کی تعظیم چھوٹوں سے اپنی تعظیم کرانے کا ذریعہ ہے جو اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے ان کا حکم مانتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی تعظیم کرتی ہے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ادبی گستاخی اور نافرمانی فرمانی کا برتاؤ کرتا ہے کل کو اس کی اولاد اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرتی ہے یہ وہ پریکٹیکل ہے جو دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور جس معاشرے میں احترام و محبت ہوتا ہے اس میں بیشتر کئی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور اسلام میں آپس کی محبت پیار شبکت اور احترام اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درس دیتا ہے جیسے ایک حدیث پاک محدود جبیر ربدی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی محزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ شخص ہماری جماعت میں نہیں جو لوگوں کو تعصب پر آمادہ کرے اور نہ ہماری جماعت میں وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے لڑے اور نہ ہماری جماعت میں وہ ہے جس کی موت تعصب کی حالت میں واقعی ہوفیت اور تعصب یہ معاشرے کے سکون چین کو برباد کر دیتا ہے لسانی جھگڑے صوبائی جنگیں قومی اور قبائلی لڑائیوں نے ہر دور میں مل... قوموں کو نقصان پہنچایا ملکوں کو نقصان پہنچایا ہے اس سے ملک و قوم کی تباہی آتی ہے لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے ہرے بڑے گھر اجر جاتے ہیں تجارت اور معیشت اس میں برباد ہو جاتی ہے معاشرے میں پھوٹ سی پڑ جاتی ہے سارا نظام تحس نحس ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہیں کسی کی عزت و وقت باقی نہیں رہتی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوس و خزرت جیسے دو قبائل کو کس قدر ایک لجا کر دیا کتنے برسوں کی لڑائیاں تھیں یہ جو تقسیم کو کے یہ پہچان کے لیے یہ ہے یہ یہ ہے یہ هي هي هي یہ ہے یہ یہ ہے یہ تاکہ ان کی پہچان ہو قرآن اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے پھر آگے فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے ایک لیکن ایک دوسرے سے مسلمان لڑے ایک دوسرے کی خنڈیزی کرے اور ایک دوسرے کو ستائے یہ درست نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو حکم ہے ہمیں جو ارشاد ہوا یا یو لذنا من الخلو فلم کا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے ان اصولوں پر عمل کرنے اور اسے اختیار کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دعوت اسلامی اسی طرح کی محبتیں پھیلانے اور نفرتیں مٹانے کا ایک ذریعہ بن رہی ہے کئی دنیا بھر کی قوموں کو آپ دیکھیے دعوت اسلامی نے ایک رنگ میں رنگ دیا آپ دنیا کے کتنے ملکوں میں چلے جائیں آپ کو مدنی ہولیے میں سوز امامے میں اسلام ملتے ہیں مختلف قوموں کے مختلف زبانوں کے مختلف رنگ و نسل کے اسلامی بھائی آپ مدی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں اتنی ساری قوموں کے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ایک رنگ میں رنگ کر سنتوں کا راستہ دکھا دیا سنتوں کے پیچھے چلا دیا یہ دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے آج آپ بھی دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آ جائیں یہ مدری ماحول ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے گا آپس سے محبتیں اور پیار بھرا ماحول عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امیر سنت کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں اسلامی بھائی جو تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جیسے کہ برکت لینے کے لیے آدمی ٹوٹتا ہے میرے سامنے اسکرین ہے میں امیر سنت کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کو بھی پھر لے چلے امیر سنت کے پاس ابھی امین سنت کی بارکاہ میں حاضر ہوں بگنی چینل کے ذریعے اور وہاں ناتخانی ہوگی مزید خوب برکتیں لیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اٹھا فرمائے کل پھر انشاءاللہ تعالی مغرب کی نماز کے بعد تقریبا پونے آٹھ بجے ایک دوسری آیت کے ساتھ دوسرے مضمون کے ساتھ حاضر ہونے کی نیت ہے سارے دس بجے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اس میں بھی ضرور براہ راست ہوتا ہے ضرور شرکت کیجئے اللہ عمل کی توفیقرآمین بجاہم نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد